یہ اللہ تبارک کا بطالہ کی قدرت کو پہلے معلوم تھا کہ آنکھیں کمزور ہوں گی تو آدمی چشمہ لگائے گا آپ چشمے پہ دیکھیے جہاں رکھے گی دیکھیے اندر یہ ہڈی اندر ہے نا تو قدرت نے آپ کو ڈیزائن اسی طریقے سے کیا اس میں تھا کہ لوگوں کی آنکھیں خراب ہوں گی تو چشمہ لگانا پڑے گا اور اس طرح اس میں دیکھی نشے برک دیا گیا ٹھیک ہے تو اسے کبھی بھی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی مسئلہ یہ خدا کا انتظام دیکھی یہ آپ نے دیکھا کہ بائی پاس آپریشن ہوتا اس کو میں نے کتابوں میں پڑھا اللہ تعالی محفوظ رکھے بہت ازیتناک آپریشن ٹھیک ہے دل کی وہ شریانیں جو بند ہو جاتی ہیں نا جو دل کو خون دیتی اب اس کے لیے ایکسٹرا رگیں چاہیے اب ایکسٹرا رگ کہاں سے ملتی ہے خدا کرنا دیکھیے کہ یہاں سے نکالتے ہیں یہ دونوں پیروں سے کاٹ کر کے دونوں یہ نسوں کو نکالا جاتا ماہرین کی رائے یہ ہے کہ دو نسیں جو نکالی جاتی ہیں یہ ایکسٹرا رکھیں اللہ تعالیٰ نے جس کا کوئی فنکشن ہے جس کا کوئی دوران خون سے یا کسی سے کوئی اس کا گویا تعلق ہی نہیں تو گویا اللہ کی قدرت دیکھ رہی تھی کسی زمانے میں جب بائی پاس ہوگا تو اضافی نسوں کی ضرورت پڑے گی تو اسپیئر پارٹ دونوں پہلے سے رکھ دی اللہ تبارا کبا فرض کیجیے کسی کے نا کوئی اور کوئی ایسی اسپیشل ہو کہ چشمہ لگانے کے بعد زمین پر سر نہ لگے ماتھا نہ لگے تو کوئی مسئلہ نہیں کوئی نماز کوئی ٹہل کر کے تو ہوتی نہیں ایک جگہ کھڑے ہو کر کے ہوتی ہے نماز تو ایسے موقع پہ چشمہ اتار لے یہ ضروری ہے یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے جب سجدہ کرے تو سجدے میں پیشانی بہت سے اس پیشانی لگا پیشانی اور یہ ناک کی ہڈی یہ دونوں کا لگنا ضروری ہے کتنا ضروری ہے جو سختی پالے جیسے گدے پر نماز نہیں ہوگی اسپنج کے گدے پہ نماز نہیں ہوگی بہت موٹا قالین ہو اس پہ نماز نہیں کہ جب آپ اس کو دبائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ اور دبے گا تو اتنا دبائیں کہ اب دبنے کے بعد نہیں دبے تب یہ واجب ادا ہوگا تو پیشانی اور ناک کی ہڈی یہ ایک ہڈی ہے حضور علیہ السلاۃ وسلام کی حدیث شریف رب کریم نے مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا وہ سات ہڈیاں کیا ہیں یہ دو ہاتھ ہیں یہ جناب دو گھٹنے ہیں دو پیر ہیں اور ایک یہ ہڈی ہے تو ناک اور پیشانی ایک ہڈی ہے جب سجدہ کریں خالی یونی خالی چھو کر کے اڑ جائیں اس سے منع اطمینان سے سجدہ کر ورنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگ ایسے سجدہ کرتے جیسے کبوتر دانا کھاتا تھونگے مار کر کے ایسے تھونگے نہیں مارنا اطمینان سے سجدہ کرے کہ یہ پیشانی اور ناک یہ جب جہاں سجدہ کریں وہ سختی کو پالے تب جا کر کے اس کا سجدہ درست ہوگا اگر چشمہ لگانے سے کسی کا سجدہ ناقص ہوتا ہو تو چشمہ اتار کر لگا ورنہ ضرورت نہیں